110 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورال عمران کا یہ 12واں رکوع شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 110, 110 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امه تن خرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله سورہ عالمران کی آیت امر ایک سو دس ہے امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا گیا اس کا ذکر آ رہا ہے اشارت باتیں پہلے بھی آئی ہیں اب براہ راس خیر امت کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں سورہ علمران آیت امر سو دس کم تم خیر امتین تم بہترین امت ہو اخرجت لمناس جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا دنیا والے اپنے لیے جیئیں گے اس امت نے دوسروں کے لیے بھی جینا ہے حضور نبی اکرم علیہ السلام جو مقصد دے کر آئے اب اس مقصد کی تکمیل کے لیے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے امت نے کام کرنا ہے پہلے یہ حضور کا کام تا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آراف آیت نمبر ایک سو ستاون یا اللہ کے نبی علیہ السلام معروف باتوں کا حکم دیتے منکر سے روکتے ہیں اب ختم نبوت کے بعد یہ کام امت نے کرنا ہے اور یاد رکھیے امتی وہی شخص امتی کہلانے کا مستحق ہے جو اس کام میں اپنا حصہ ڈالے ہاں اپنی حیثیت اپنی کیپیسٹی اپنے دائرے کار کے اعتبار سے جو جو جس قدر استطاعت رکھتا ہے لازمی کے نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ترمیزی شریف کی روایت تم لازمن لیکی کا حکم دو گے لازمن بدی سے روکو گے اگر تم نے کام نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا پھر تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی خاص طور پر نہیں عن من کا بدی سے روکنا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کوئی تم میں سے منکر کو بدی کو دے کے اپنے ہاتھ سے بدل دے اگر اس کی استطاط نہیں تو زبان سے بدلے اور اگر اس کی استطاط بھی نہیں تو دل میں برا جانے لیکن یاد رکھے کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے تو دوسری روایت مسلم شریف کے ہے کہ ایمان تو اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں نہیں تو نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا جہاں اختیار وہاں حکم چلے گا جہاں اختیار نہیں وہاں دعوت دیں گے سمجھائیں گے بتائیں گے یہ پوری امت نے کرنا ہے کچھ آئے پہلے ہم نے آئے تمہر سو چار میں پڑھا تم میں سے جماعت ہو جو نیکی کا حکم دے بدی سے روکے کیوں کرنا تو پوری امت نے اگر امت سو رہی ہے تو جو تھوڑے بہت جاگے ہوئے ہیں وہ اجتماعیت اختیار کر کے یہ فریضہ انجام دیں اور علماء نمف سری نے یہ بھی لکھا امام قرطبی نے بھی لکھا رحمۃ اللہ علیہ جو شخص یہ کام کرنے کی کوشش نہیں کر رہا وہ پھر امت کہلانے کا مستحق نہیں اللہ اکبر. امت اس کام کے لیے کھڑی کی گئی ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے ایک اور اہم نقطۂ نوٹ کیجیے گا کہ و تنہون عن المنکر تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو و تمون اب اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو بہت توجہ فرمائیے گا قرآن میں عام ترتیب کیا ہے ایمان کا بیان پہلے آتا ہے عمل کا بیان بعد میں آمن و عامل السالحات آمن و امر اسالحات یہ عام ترتیب ہے لیکن اس آئے میں ترتیب بدل گئی غور کیجیے تم بہترین امت تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا تم نیکی کا حکم دو گے تم بدی سے روکو گے پھر فرمایا تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو ترتیب نا خیر امت جب کہا تو عمل پہلے ایمان بعد میں کیا مطلب تم ایمان لا کر کلما پڑ کر مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ تو اس میں کمال کی کیا بات ہے ایمان تو لوگ پہلے بھی لائے نا جب نو الحصل موجود تھے ان پر جو ایمان لائے وہ صحب ایمان جب عیسا الحصل موجود تھے ان پر جو ایمان لائے وہ صاحب ایمان وہی چوائس تھی اس وقت ایمان لانے والے کے لیے آج تم پڑھ کر مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے کمال تب ہے جب تم خیر امت والا کام کرو ختم نبوت کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ کے دستو بازو بنو عمل کا بیان پہلے اور ایمان کا ذکر بعد میں خیر امت والی آیت میں یہ نقطہ مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے معرف القرآن جو ان کی تفسیر اس میں تحریر فرمایا ہے اور اگر اہل ایمان کی اور اہل کتاب اگر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا منہ من ان میں سے کچھ تو ایمان والے ہیں وہ اکثر اور ان میں سے اکثر نافرمان فرمان ہیں کچھ ایمان والے وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے جیسے عبد اللہ بن سلام رضی اللہ یہود میں سے تھے جو ایمان لائے ان کے کچھ ساتھی بھی ایمان لائے اور نجاشی جاشی اللہ علیہ نسارا میں سے تھے وہ بھی ایمان لے آئے تھے بات کرم اور ان میں سے اکثر نا فرمان ہے نہیں وہ روکم اللہ وہ ستانے کے سوا تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے و ايقاتلوكم ورغم ان تم سے لڑیں گے بھی يوللوكم الادبار تو وہ تمہیں پیٹ دکھائیں گے ثم لا ينصرون پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی یہ خصوصا یہود کا بیان ہے یہود نے کبھی سامنے آ کے مقابلہ نہیں کیا اس وقت مشرکین کو اگے کیا تھا اور آج نصارہ کو اگے کیا ہوا ہے سامنے نہیں आएंगे سورہ حشر میں پڑھیں گے 28 سے پارے میں کبھی سامنے آ مقابلہ نہیں کریں گے میں بند ہو دیوار کے پیچھے سامنے آ مقابلہ کیا تو مشقین نے کیا بدر میں آئے عہد میں آئے دیگر مواقع پر آئے یہ ان یہود کا ان کی مدد نہیں کی جائے گی ان پر ضلع تھوپ دی گئی جہاں کہیں بھی وہ پائے گئے اللہ بحابلی من اللہ سوائے سے اللہ کے اہد میں آ جائیں وہ اور لوگوں کے احد میں آ جائیں یہود کا بیان ہے کیا مطلب یا تو ان کو کبھی پناہ ملی تو اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا مسلمانوں کے برابر کے حقوق مل گئے یا اسلامی حکومت کی بالا دستی قبول کی تاریخ کی بات تو ان کو حقوق مل گئے تو پشپنا نسارا کر رہے ہیں تو یا تو اللہ کے عہد میں آئے اسلام قبول کر لیں یا اسلامی حکومت کی بالادستی قبول کر لے تو کوئی پناہ ملے گی یا ادر وائز لوگوں کی کوئی پناہ مل جائے اصل ان کا اپنا کوئی معاملہ اپنی کوئی بیسس ہے نہیں وبا اللہ اور اللہ کے کے انکار نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے پھر قرآن کا توازن دیکھیں ان میں سے کچھ اچھے لوگ تھے جو ایمان بھی پھر لے آئے نبی علیہ السلام پر ان کا ذکر علیحدہ سے قرآن کر رہا ہے توازن کی بات لئی سوا یہ سب برابر نہیں مین کتاب امت آہل کتاب میں جماعت ہے جو صحیح رہتلون آیا آنا اللہ جدوم وہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کو ماننے والے اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں یو ان بلّہ آخری وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر امرون اور وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں بگی سے روکتے ہیں فِي اور وہ خیر کے کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں دوڑتے ہیں وہ اولا ایک امن سارہین اور یہی لوگ نیکو کاروں میں سے ہیں مراک وہ جو نبی اکرم علی السلام پر ایمان لے آئے خوفی خدا دل میں تھا اور جن میں حق کی تلاش اور اس کی جو سجو تھی وہ امام العبیا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے وما فالو بن خیرین فلئی فرو اور وہ جو عمل کریں گے کو نیکی کا تو اس کی نا قدری ہرگز نہیں ہوگی اللہ اور اللہ متقین سے خوب واقف ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز اللہ کے سامنے ان کے مال اور ان کی اولاد ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے وہ النار اور یہی لوگ آگ والے ہیں ہم فیها اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ اجر النار۔ اس کے بعد مثال دی جا رہی ہے ریاکاروں کے لیے کون ریاکاری دکھاوے کا عمل کرنا دکھاوے کا عمل کرنے والوں کے اعمال کی کیا کیفیت ہے فرمایا گیا متنوع حیاتی دنیا ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں پالا ہو یعنی آگ کا بگولا وہ جا لگے کسی, کسی کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا پس اس کو تباہ کر ڈالا اگر آگ کا بگولا پڑ پڑے کسی کھیت پر تو تباہ کر کے ختم کر دے گا اس کو یہ مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو دکھاوے کا عمل کرتے ہیں دنیا میں ہاتھ پلے ان کے کچھ نہیں پڑے گا وما غلام اور اللہ نے ان پر نہیں کیا لوگ جو ایمان لائے ہو لا تخیب اپنوں کے سوا دوسروں کو رازدار نہ بناؤ لا خبالا وہ تمہاری خرابی میں کوئی کمی نہیں کرتے اب مدری زندگی کو ذہن میں رکھیے مدری زندگی میں جہاں ایمان والوں کو ایک ٹھکانا میسر آیا ہے وہاں مخالفتیں بھی ہوں گی ادھر مشکین مکہ بھی تیاری کر رہے ہیں بدر کا میدان تو سج چکا ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوریہ عالمران میں عہد کا بیان آئے گا پھر یہ منافقین بھی مخالفت پر آئیں گے آسین کے ساتھ منافقین بھی سر اٹھائیں گے اب ایک کشاک کش کا نیا دور ہے جس کے دوران میں یہ آیات آ رہی ہیں ایمان والوں اپنوں کے سوا دوسروں کو رازدار نہ بناؤ یہ تمہاری خرابی میں کچھ کمی نہیں کرتے اپنی اندر کی باتیں پرائیویسی کی باتیں ایمان والوں کی مراد ہے کہ وہ راز کی بات ان کو نہ بتاؤ آج کے اعتبار سے کیا ہے اپنی انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر نہ کرو یہاں تو پورے پورے ایئرپورٹس ان کو دے دیے ہم نے دے دیے تھے پورے پورے بورٹس دے دیئے دے کو اپنے سو گنا زیادہ اللہ دیتے ہم اللہ اکبر تم اپنوں کے سوائی مان والو کسی کو رازدار نہ بنانا لا کم خبانا وہ تمہاری خرابی میں کوئی کمی نہیں کرتے ودو مان وہ چاہتے کہ تم تکلیف پاؤنف ان کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے وما تخی سدور اکبر اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے یہ تمہارے دین کے دشمن ہے تمہارے ایمان کے دشمن اس کو تم سے چھین لینا چاہتے ہیں وما اکبر جو ان کے سینوں, سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے پتہ نہیں کیا کیا وہ چھیننا چاہتے ہیں ہم سے روح محمد ہی سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اس کے درپہ ہوئے بیٹھے ہیں قدین الیات ان کم تم ہم نے تمہارے لیے آیات واضح طور پر بیان کر دی ہیں اگر تم عقل سے کام رکھتے ہو تو بات بہت واضح ہے یہ ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آہد سے کیوں یہ قرآن صرف چودہ صدیوں پہلے کی کتاب نہیں یہ آج کی بھی کتاب ہے یہ کل کی بھی کتاب ہے یہ میرے لیے بھی کتاب ہے یہ آپ کے لیے بھی کتاب ہے یہ آپ کے بھی حالات میرے بھی حالات بیان کرتی ہے یہ پرا... کراچی کے بھی حالات بیان کرے گی یہ پاکستان کے بھی بیان کرے گی یہ امت مسلمہ کی حالات کو بھی بیان کرے گی کیوں اس کتاب کا دعویٰ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر دس فی ذکر رکم. اس میں تمہارا ذکر ہے تمہارے لیے ذکر ہے تمہارے لیے بیان ہے افلا تاخر کیا تو مقدل سے کام نہیں لیتے وہ صحابہ جو اوسط خزرش میں تھے ایمان لے آئے تھے کچھ ان کے پرانے تعلقات تھے اوسط خزرش کے قبائل کے یہود کے قبائل سے مدینہ شریف میں دو قبیلے عرب تھے اوس اور خزرج سن ادسائل تو وہی تھے اور ایک تین قبیلے تھے یہود کے بنو قینوقہ بنو نذیر اور بنو قریظہ تو کچھ ماضی کے تعلقات تھے تو کچھ نرم گوشہ تھا ان مسلمانوں میں جو مسلمان ہو گئے تھے وہ اوس اور خزرج کے اس کو ذہن میں رکھیے ہاں انتم اولی تحبونہم ولا یحبونکم یہ تم ہی تو ہو جو ان سے کچھ محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے ور تومنون بکتاب کلی اور تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو مسلمان واذا لقوکم قالوا آمنا وج ملتے تو یہ کہتے ہیں تو تم پر غصے سے مر جاؤ اندیم سینو کے رازو سے خوب واقف ہے یہ اشارہ ہے یہود کی سازشوں کی طرف کہ اللہ تم سے خوب واقف ہے اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے ہیں مسلمانوں تو ان کو بری لگتی ہے وہ ان تصویر ہو بھی اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ سے خوش ہوتے ہیں تمہارا نقصان ان کو اچھا لگتا ہے تمہاری بھلائی سے یہ ناراض ہوتے ہیں ان کو برا لگتا ہے وہ ان تصب تک پیاری ہدایت اور اگر تم صبر کرو اور تخوا کی رویش پر کار بند رہو خوف خدا لا رکم کئی تمشی وہ تم ان کا فری تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا ان اللہ بھی مشین بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ابھی کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہو رہی تو صبر کا معاملہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا معاملہ ہے اس پر ڈٹے رہے تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی جیسے قرآن کہتا ہے سورہ البقر آئید ایک سو ترپن میں اسلعین صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو اور ہے سورہ نحل کی آخری آیت میں بے شک اللہ سبحان و تعالی تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے بارہ رکو مکمل ہوئے اب رکو نمبر 13 سے رکو نمبر 18 چھ رکو ہیں احد پر تفصیلی تبصرہ ہے بدر سندو ہجری رمضان میں ہوا اس کا بیان الانفال میں آئے گا کچھ راتوں بعد انشاءاللہ شاء اللہ شوال عہد ہجری میں ہوا اس کا بیان یہاں خاص ایک معاملہ اس میں یہ ہے کہ خطا کا معاملہ ہوا جس کے نتیجے میں ستر صحابہ کی جانیں اللہ کی راہ میں پیش ہوئیں خود حضور نبی اکرم علیہ السلام کا چہر انور وہ خون سے بھر گیا اللہ اکبر اب زخمی بھی ہوئے بے ہوشی پر آپ پر تاریخ ہوئی خاص معاملہ اس وزلے میں ہوا تو تفصیلی تبصرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا بدر میں شکست ہوئی مشقین کو وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑی تیاریاں کی مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے سنتین ہجری ہے یعنی ہجرت کے بعد تیسرا سال اور شوال کا مہینہ رمضان کے فورن بعد شوال میں اگر عہد کا میدان سج رہا ہے تو رمضان میں اس کے اثرات تو کچھ نہ کچھ ہوں گے تیاریوں کا کچھ نہ کچھ معاملہ تو ہوگا حضور علیہ السلام کے دور کے رمادان متحرک تھے حرکت میں دکھائی دیتے تھے مشکی نے تین ہزار کا لشکر تیار کیا خوب تیاری کے ساتھ آئے گانے گاتے ہوئے کودتے ہوئے شراب پیتے ہوئے عورتوں کو بھی ساتھ وہ بین کر رہی تھی ہمارا بڑا نقصان ہوا تھا بدر میں ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے حضور کو معلوم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع پہنچی اں بھی انٹیسفارمیشن حاصل کی جاتی تھی خیال رکھا جاتا تھا ان باتوں کا حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا حالانکہ حضور پر وحی آتی تھی مگر حضور مشورہ فرماتے تاکہ ایک سینس آف پارٹیسپیشن صحابہ کرام میں ڈیولپ ہو کہ ہماری بھی کچھ سے ہے ہمیں بھی آن بورڈ لیا جاتا ہے یہ ٹیم کو کیسے لیڈ کرنا ہے اس کے اصول حضور نے ہمیں سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ یہ بھی آیا کہ نہیں جی ہمیں مدینہ شریف میں رہ کر ہی دفاع کرنا چاہیے باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے اور عبداللہ بن اوبئی اتفاق سے اس کی ری رائے تھی کہ باہر نہ جائے مدینہ میں بعض جوشیری صحابہ جن کو شہادت کا شوق تھا بدر میں نہیں مل سکی شہادت بلکہ چودہ صحابہ بدر میں شہید ہوئے بس تو شہادت کا شوق ذوق رکھنے والے بعض صحابہ نے آگے بڑھ بڑھ کے ہمیں باہر نکل کر مقابلہ باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے حضور نے ان یہ جذبہ دیکھا حضور کی اپنی رائے براٹس تھی وہی جو عبداللہ بن بین کی تھی مگر اپنے پیارے صحابہ کا جوش دیکھا آپ نے ان کی رائے کو قبول کر لیا اور آپ اندر تشریف لے گئے حجرے میں اور دوہری زیرہ ڈبل زیرہ پہن کا تشریف لائے باس عمر رسیدہ صحابہ کو یا یوں کہی کہ جو میچورڈ تھے تجربے کار تھے ان کو کچھ فیل ہوا یہ تو بڑا کوئی بھاری معاملہ لگ رہا ہے کہ دو زرے حضور نے پہنی ہوئی ہیں اور کی یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو مدینے میں رہ کے دفاع کر لیں اب انقلابی جملہ سنیے حضور نے فرمایا کسی نبی کے شاعر شاعر نہیں جب وہ ہتھیار سجا تب جنگ کیے بغیر وہ ہتھیاروں کو اتار نہیں سکتا اب تو باہر نکل کر مقابلہ ہوگا عبد اللہ بن منافقین کا سردار وہ تو اندر سے بھرا ہوا تھا اس نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس نے پلان بنایا چاہتا تو ابھی ہی رک جاتا لیکن حضور ایک ہزار کا لشکر لے کر نکلے ہیں اور اس نے راستے میں کچھ دور علیحدہ کر لیا اللہ دکھا رہا ہے کہ یہ جھوٹے دعویدار ایمان کے یہ الگ ہو گئے ہیں یہ نفسیاتی طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ایک کوشش تھی بہرحال اس کے بعد میدان سجے گا حضور علیہ السلام نے سٹریٹیجی اختیار کی بہت پہاڑ کے بڑے طویل سلسلے کو حضور نے اپنے پش پشپڑ لیا تاکہ یہ سامنے رہے اور پیچھے ایک جو ہے وہ سپورٹ مل جائے میں ایک درہ تھا وہاں سے امکان تھا کہ پیچھے سے پہاڑوں کا کر, کارٹ کر آئے اور حملہ کر دے مشہور واقع ہے اس دردے پر حضور علیہ السلام نے پچاس صحابے کرام کو جو تیر انداز سے مقرر کیا اور ایک امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا کہ ان کی بات ماننا یہ ڈسپلین کی بات بہت امپورٹنٹ ہے یہ تمہارے امیر ان کی بات ماننا اور یہ درے کو نہ چھوڑنا چاہے تم یہ دیکھو کہ ہماری لاشوں کے ٹکڑے ہو جائیں اللہ اخبر پرندے نوچ نوچ کھا رہ تب بھی تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا بعد میں ان صحابہ سے خطا ہو گئے. اول مسلمانوں کو فتح ملی مسلمان غالب رہے لیکن جب انہوں نے محسوس کیا جو پچاس صحابہ تھے ان میں سے تیس پینتیس نے کہا کہ اچھا جی اب تو مسلمانوں کو فتح مل گیا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں یہاں رکنے کی ضرورت نہیں یہ ایک خطا ہو گئی اشتہاری خطا اور انہوں نے درہ چھوڑ دیا اور خالد بن ولید ابھی مسلمان ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے ابھی کفار کے کیمپ میں ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ ایک لوز پوائنٹ ہے ان لوگوں کا یہاں سے ہم ان ہو سکتے ہیں وہ چکر کاٹ کر آئے درے کے پیچھے درے پر آئے وہاں چند صحابہ رہ کے ان کو شہید کیا اور مسلمانوں کے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے ادھر آگے کفار کا لشکر ایک حصہ بھاگ رہا تھا وہ ادھر سے آیا یہ پیچھے سے آئے درمیان میں مسلمان ستر صحابہ شہید ہوئے اس موقع پر حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے معروف بات ہے آپ کے چہرے انور خون سے بھر گیا آپ بہوش بھی, بھی ہوئے ہیں مگر اسی موقع پر حضور کی استقامت میں سامنے آتی ہے اور حضور پہاڑ کی طرف جو ہے وہ آواز بلند کی ہے عباد اللہ اے اللہ کے بندوں میری طرف آو کئی صحابہ نے کہا اس دن ہم نے حضور کی شجاعت دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم حضور کی اوٹ میں پناہ لے رہے تھے اور گویا حضور ر بہادری کے ساتھ کھڑے ہوئے میدان میں اپنے صحابہ کو جمع کریں پھر معاملہ پلٹا اور اس کی بات یہ تفصیلات بیان کے ذیل میں آئیں گی یہ ایک نقشہ ذہن میں بٹھا لیجئے شوال تین ہجری کا یہ نقشہ ہے رزو عہد کا معاملہ ہے اور دور نبوی میں یہ واحد موقع ہے کہ جہاں ایک خطا کی وجہ سے وقتی طور پر وقتی طور پر نقصان اٹھانا پڑا تب بھی یہ بیان چھ رکو میں تفصیل سے کیوں آتا ہوا امت کو کبھی ایسے حالات فیس کرنا پڑے تب بھی تو اس سامنے ہو صرف اتوحات ہی فتوحات میں سامنے ہو تو کبھی خدانہ خاص کو نقصان ہو جائے تو پھر کیا سے کیا نہ ہو جائے ادھر بھی اسوا موجود ہے لقت کان لکوفی رسول اللہ اس و تمہارے لیے یقیناً رسول اللہ علی صلاح کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے باقی کچھ اور تفصیلات وہ آیات کی تشریح کی زیل میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی اب آئیے یہ تیروے روکوں کا آغاز کریں سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو اکیس کا جینبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح سویرے نکلے اپنے گھر سے ایمان والوں کو جنگ کے مورچوں پر بٹھانے لگے یہ ہے محمد رسول اللہ جنہوں نے جنگ بھی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے صحابہ کو لیڈ بھی کیا ہے مورچوں پر بھی بٹھایا ہے جنگ کر کے بھی دکھائی ہے اب کسی کو یہ ماد اللہ عجیب لگ رہا ہے تو اپنے اگر مسلمان ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے کافل ہے اس کا تو کام ہے اعتراض کرنا مسلمان بھی پڑے اللہ کے کلام کو کبھی جنگ بھی پیش آ سکتی ہے اس کی نوبت تو لقت خان لقوفی رسول اللہ عثمۃ الحسن حضور علیہ السلام کا اسما موجود ہے اللہ اور اللہ خوب یا دو گروہ نے مددگار تھا سبحان اللہ المؤمنون اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں یہ دو گروہ کون سے تھے قرآن میں تو ذکر نہیں احادیث کی روایات میں ملتا ہے بنو سلما اور بنو حارث سچے مخلص لوگ تھے وقتی طور پر ایک بات آ گئی کچھ کمزوری سی آئی مخلص تھے نفاق نہیں تھا مخلص تھے کمزوری آ گئی ہے اللہ کہتے ہیں اور اللہ ان دونوں کا پشت پنا تھا اس، ان دونوں قبائل کے لوگ کہتے تھے ہماری کمزوری کا ذکر تو کیا لیکن ہمیں زیادہ پسند یہ الفاظ ہیں ولہ ولی یو اللہ ان کا پشت پنا تھا پتا چلا ایمان والا کا سچا ہے مخلص ہے غلطی ہو جائے تو کوئی بہت بڑا ایشو نہیں پلٹنا تو ہے مخلص اگر ہے تو اللہ پشپنا ہی فرمائے گا معاف بھی کر دے گا صحیح راہ پر چلا بھی دے گا المؤمنون اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ, پر نصركم اللہ اور یقیناً اللہ تمہاری مدد فرما چکا ہے بدر میں وہ تم جبکہ تم کمزور تھے فتقوا اللہ تو اللہ کا تخوا اختیار کرو اور تاکہ تم شکر گزار بن سکو یہ بدر کا ذکر کیوں کیا ماضی کے حالات یاد دلا کر موٹیویٹ کیا جاتا ہے دیکھو اس وقت بھی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی تھی اگلی آیت کے بارے میں یہ رائے ہے اگلی دو آیات کے بلکہ تین آیات کے بارے میں اگلی جو آیات میں بیان ہے ایک رائے یہ کہ یہ بدر ہی کے تعلق سے تبصرہ ہے اور ایمان والوں کی تقویت کے لیے بیان ہے اذ تقول یاد کیجئے نبی اسلام جو آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے تین ہزار فرشتوں سے جو کہ لگاتار نازل کیے جائیں گے بلا کیوں نہیں ام تصبرقہ اگر تم صبر کرو اور تخوا کی رویش اختیار کرو اور یہ کفات تم پر فورن چڑھ بھی آئیں اسی دم ربکم فی من تو اللہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا پانچ ہزار نشان زدہ فرشتوں سے نشان زدہ سے مراد وہ اسی مہم کے لیے بھیجے جائیں گے فکس کر کے اور متعین کر کے یہ اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ یہ بدر کے موقع پر ہے آ رہی تھی باتیں اور یہ تو ہزار کا تو یہ آیا وہ فلا بھی آ رہا ہے وہ فلا بھی آ رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تین ہزار بھیج دے گا اور, اور بھی آ جائیں گے تو اللہ پانچ ہزار فرشتے بھی بھیج دے گا تو پریشان نہ ہونا مماج اللہ, اللہ, اللہ اور یہ اللہ نے تمہاری خوشخبری کے لیے بتایا اور بنایا ہے اس معاملے کو کے سے اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو نصر مدد تو صرف اللہ ہی کے پاس سے ہے جو غالب حکمت والا ہے یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تین ہزار بھی بھیج دے گا اللہ پانچ ہزار بھی بھیج دے گا تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے ورنہ اللہ کسی فرشتے کو بھیجے بغیر بھی مدد کرنے پر قادر ہے ایسے بھی نظارے قرآن میں آئیں گے سور حشر پڑیں گے یہود کا قبیلت ہے بنو نہ کا چار ہجری کی بات ہے اللہ نے ان کے دلوں کے اندر روپ ڈال دیے بے قلوں کے اندر بیٹھ کے رہی مصیبت میں آ گئے کا جی ہمیں معافی دے دو میں نکلنے دم جا رہے ہیں سے. بھیجے، فرشتے بھیجے بغیر بھی اللہ پورے قبیلے کو قبیلے جو ہے یہود کا مغلوب کرنے پر قادر ہے یہاں پر تمہاری تسلی کے لیے ورنہ اللہ خود کافی عزیز حکیم ہے لیکن فرو او یخ بیتا ہوں فیم خلیب خو ابین تاکہ وہ اللہ ان لوگوں کے گروہ کو کاٹ ڈالے جنہوں نے کفر کیا یا انہیں ذلیل کر دے تو وہ ناکام لوٹ جائیں گے عہد کے میدان کا ایک موقع جب یہ معاملہ ہوا صحابہ بھی شہید ہوئے حضور نبی اکرم علیہ السلام کا خون اطہر بھی عہد کے میدان میں بہا اس پوری کائنات میں مقدس ترین خون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کبھی میرا راب کے رب نے اور محمد الرسول اللہ کے رب نے صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں بھی بہنے دیا اور کبھی اللہ نے عہد کے میدان میں بہنے دیا اللہ قادر ہے اللہ کو شہین قدیر ہے کیوں بہنے دیا اس سے کہ کام قیامت تک ہونا ہے کل میں اور آپ کی امتی کھڑا ہو کر یہ نہ کہا کہ بڑے ہارڈ ٹائمز ہیں ہاؤ کین اسپیئر ہاؤ کین آئی اسپیئر ٹائم فار دا دین آف اللہ بڑی مشکلات ہیں جی میں کیسے محنت کروں دین کے لیے کیا ہماری جانیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ قیمتی ہے؟ ہمارا مال زیادہ قیمتی ہے ہماری اولاد زیادہ قیمتی ہے ہمارے گھرانے زیادہ قیمتی ہیں ہمارا کیریئر زیادہ قیمتی ہے ہمارا پروفیشن زیادہ قیمتی ہے؟ ہمارا بزنس زیادہ قیمتی نہیں اس پوری کائنات میں محمد الرسول اللہ کی ذات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کی ذات سب سے قیمتی اور اللہ نے بہنے دیا اس موقع پر حضور کی زبان پر ایک بات آ گئی اللہ کیسے اس قوم کو ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا اللہ اتبر. اللہ اللہ ہے اللہ فرما رہا ہے لئی صلاح امین المریشائی اے نبی اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں او یتھور علیہ اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے اور يعذبهم فانهم ظالمون يا الله ان عذاب دے بے شک یہ ظالم ہیں اللہ اس پر بھی قادر ہے لیکن اللہ ان کی توبہ بھی تو قبول کر سکتا ہے آج یہ سب کچھ ظاہر کے اسباب کے تحت کیسے ہوا وہ درہ چھوڑ دیا نا کے صحابہ نے پیچھے سے کون چکر لگا کر آیا خالد بن ولید آج تو کفر کے کیمپ میں نا کل یہ خالد کیا بنے گا صیف من صیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار اللہ. اللہ نے توبہ قبول کر لی خالد کو قبول کر لیے اللہ اکبر کبھی اے نبی آپ کے اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں او یتوبا علیہم اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما لے اور آزاد دے فعین ظالم ان کے بے شک و ظالم ہے ما فی وما فی الارض اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں ہے یا وہ جس کو چاہے وہ بخش دے جس کو چاہے وہ عذاب دے اللہ غفور ورحیم اور نہایت احمانے والا ہے یافا بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ وہ تکون اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاس سکو یہ بات ذکر کی جا چکی ہے سروت البقرہ کے میں کہ سود کی حرمت کے بارے میں بھی کئی آیات آئیں جو البقرہ میں ہم نے آیت پڑھی ٹو وہ سب سے آخری آیت تھی نزول کے اعتبار سے سمپل انٹرسٹ بھی منع یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ سو روپئے کسی کو دیا ایک سو دس واپس کرنا دو مہینے ہو جائیں گے ایک واپس یہ کمپاؤنڈ ہے یہ بھی منع اور البقرہ کی آیت ہے ہے تقارین اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے اللہ ہم سب کو آگ کے آداب سے محفوظ فرما اتا کرو اللہ کی اور رسول علیہ السلام کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے بڑی پیاری آیتیں آ رہی آگے اللہ موٹیویٹ کر رہا ہے اور تیزی دکھاؤ دوڑو اپنے رب کی بخش اور جنت کی طرف جس کا ابز آسمان و زمین جیسی ہے اگر آسمان و زمین جیسی تو لینتھ کا لالم کیا ہوگا اور آسمان کیسا ہے سورے فورٹی سیون اور آسمان ہم نے اپنی دست قدرت سے بنایا اور اللہ فرماتا ہم اس کو دیئے چلے جا رہے ہیں ایکسپینڈنگ یونیورس کو بھی آج کل تھوڑا بہت جانچ گئے پرکھ گئے ہیں سمجھ گئے کسی درجے میں آسمان و زمین جیسی اس کی وٹ ہے جنت کی تو اس کی لینتھ سمجھ سکتے ہیں اللہ اکبر ہاں اشارہ ایک بڑا پیارا ہے حدیث مسلم شریف کی سحان اللہ ہم لوگوں نے کراچی پورا دیکھا ہے نہیں دیکھا نا سن حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آخری بندہ جو جہنم سے نکالا جائے گا سزا بھگت لے گا بھی. اللہ معاف رکھے اس سے ہمیں آخری والا جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا اس کی جنت اس دنیا سے دس گنا بڑی ہوگی ٹین ٹائمس عجیب لگ رہا ہے تبھی تو جنت جنت ہے وہاں جا کر بھی بحریہ نظر آ رہا ہے ڈی ایچ اے سٹی نظر آ رہا ہے تو فکا کی جنت ہاں ایک کونے سے دوسرے کونے میں, میں پہنچ گیا پورا دنیا پوری دنیا میں نے گھوم لی ختم چھٹی نہ اس دنیا سے دس گنا بڑی ہوگی اللہ مجھے اور آپ کو یقین اتا فرمائے اور بھی حدیثیں سے بعد میں ذکر ہوتا رہے گا یہ رمضان کا ہی مہینہ جنت سجائی اللہ نے جنت کے دروازے کھول رکھے مانگی اللہ سے اللہ امنانس جنت الفردوس اے اللہ ہم تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں فرمایا کس کے لیے عدت المتقین تیار کی گئی متقین کے لیے روزہ رکھ کر کیا حاصل کرنا ہے تخوا اللہ اپنے متقی بندوں میں شامل فرمایا اللہ جنت میں جنت میں ہم سب کو جمع فرما دیں اچھا کون ہے عن الناس جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تندسی میں بھی اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں گھروں میں بھی ہو جاتا بھائی معاف کرو طلاقوں کی شرح بہت بڑھ گئی خدا را بھائی اللہ کا خوف کرو اللہ کا خوف کرو معاف کرو ایک دوسرے کو درگزر کرو بچوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو یہ نہیں کہ شرارت کرے تو سمجھانا نہیں سمجھانا ہے مگر ان کے ساتھ ایسا رویہ تو اختیار نہ کرو کہ جو جانور کے ساتھ رویہ ہو جاتا ہے معاف اللہ معافی درگزر ہاں اونچ نیچ ہو ہی جاتی ڈیڑھ دو ہزار لوگ اب ایک اجتماع کے اندر ہوں گے تو اونچ نیچ تو ہوگی کوئی کہے سر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو میں کہوں گا آپ اور میں فرشتے ہو گیا بھائی ہوگی تو صحیح معاف کریں معاف کریں اللہ بھی معاف کرتا ہے اچھا یہاں کیا ہے خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی تندسی میں بھی اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہسنین اور اللہ پسند فرماتا ہے احسان کرنے والوں کو عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو ایک سے زائد واقعات ایک واقعہ سیدن علی کے تعلق سے مشہور ہے ان کے ہاں ایک کنیز تھی اس زمانے کی کنیزوں کو قرآن آتا تھا اللہ اکبر ہاں کنیز کو غلطی ہو گئی سیدن علی کے چہرے پہ کچھ اثرات ہے کنیز نے پڑھا بلکا دین الغیز غصے کو پی جاتے ہیں چہرہ اس نے آگے النَّاس تو کہا میں نے تجھے معاف کر دیا کہا اس نے آگے واللہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اللہ ایک آیت پر کنیز کی چھٹی ہو گئی اس زمانے کی کنیزوں کو قرآن تک غلاموں کو قرآن آتا تھا ہم تو آزاد لوگ ہیں ویل ایجوکیٹڈ ہیں ویل وائسڈ ہیں ویل آف ہیں اللہ ہمیں قرآن کی مزید دولت عطا فرمائے مزید دولت عطا فرمائے اگر وہ کنی سے چھوٹ گئی اللہ ہمیں توفیق دے قرآن کی دولت سے اپنے دلوں کو منور کریں گے انشاءاللہ جہنم سے چھوٹ جائیں گے جنت میں داخلہ لیں گے اللہ اجر نامنار اللہ انا نس ال الفردوس ایمان والوں کی اور شان و اللہدین ادا فعلف حیشن اور اور جب وہ کوئی بے حیائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں غلام انپسم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں ذکر اللہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں پس و پھر چاہیے کہ اپنے گناہوں کی بخش مانگی ممفر الروب اللہ اور کون بخشے گا گناہ سوائے اللہ کے نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں اور کہاں جائیں گے بھائی اسی کی طرف لوٹو اسی کی طرف پلٹو اسی سے مانگو ہر رات میں اللہ مخرف فرمارا رمضان کے راتوں میں اللہ مجھے مانگنے اور ہم سب کو مانگنے والا بننے کی توفیق دے فرمایا والم یوسرا جو انہوں نے کیا وہ اس پر اڑے نہیں رہتے جبکہ وہ جان لیتے ہیں خطا ہو گئی اڑتے نہیں شیطان اڑ گیا تھا نا مارا گیا اور آدم علیہ السلام جھک گئے تھے بخش دیے گئے اور اعزاز دے کر زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجے گئے تو ایمان والوں کی شان کیا ہے اڑتے نہیں ہے ختم ہو گئی فور پلٹ کے توبہ کر لیتے ہیں جن ایسے لوگوں کے لیے ان کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور باغات نہرے جاری ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے ونعم العاملین اور کیا عمدہ بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے قد خلط من قبلکم قبل گزر چکے ہیں تم سے پہلے بھی حالات اور واقعات فصیل و پھر زمین میں چلو پھرو فنگ رو کئی فکان پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں یہ ہے لوگوں پڑھو اور غم نہ کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو یہ وقتی معاملہ ہو گیا ایک خطا کے نتیجے میں وہ بھگدڑ سمجھ گئی تمہارے بات ساتھی شہید ہو گئے اس میں بھی حکمت ہے دل چھوٹا نہ کرو کمزور نہ پڑو غم نہ کھاؤ اگر تم واقعات ایمان پر ہو تم ہی غالب رہو گے بس یہ عہد کا موقع ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فتوحات فتوحات اور روب ہی روب اور دب ہی دب دبا ایمان والوں کو آتا فرمایا اب ہمارے لیے سمجھنے کی بات کیا ہے تم غالب رہو اگر تم واقعات ایمان والے ہو آج مغلوبیت ہے کہ غلبہ ہے ہماری تو مغلوبیت ہے نا ایمان کی کمزوری ایمان کہاں سے ملتا ہے اسی قرآن سے سورہ انفال آیت نمبر دو ادا تم ایمان جب جب ان کے سامنے اللہ سلمان و کی آیات کی تلاوت کی جاتی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یہ سچا پکا دل والا ایمان تمہارے اندر ہوگا تم غالب رہو گے اب تسلی دی جا رہی ہے دل بڑا کیا جا رہا ہے غم تو ہے ستر صحابہ شہید ہوئے حضور کے چچا شہید ہوئے حضور نے اپنے چچا کا لاشا دیکھا جن کے لاشے کی بےرمتی کی حضور نے اپنے مصحف کا لاشا دیکھا وہ مصحف کے جن کی دعوت قرآن سے حضور مکہ میں ہیں اور یسریف سے پچہتر افراد آ کر حضور کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتے ہیں. اس مصحفی نمیر کا لاشا جن کا جب وہ مکہ میں تھے مشرقین کے گھر میں تھے ڈھائی سو تیس سو درم کا ایک جوڑا آتا تھا اس نوجوان کو گھر سے برہنا کر کے نکالا گیا اور اس مصحف کا آج لاشا کیسا ہے کہ اگر پیروں کو ڈھانپتے ہیں تو سر کھلا رہتا ہے سر کو ڈھانپتے پیر کھلا رہتا ہے حضور نے فرمایا اس کے سر کو ڈھانپ تو اس کے پیروں پر کہاں سو یہ سب کچھ حضور نے دیکھا صحابہ نے فیل کیا اس کو ہیڈ ہارٹس ان کے بھی دل تھے بھائی ان کے بھی جذبات تھے اللہ قرآن میں تسلی دے رہا ہے کیا تسلی ہے ایم سسکر فخر مسل قوم کر تمہیں زخم پہنچا ہے تو یقیناً اس قوم کو بھی زخم پہنچا ہے ان کے بھی جو ستر مرے تھے بدر میں تم نے تو قتل کیا تھا اللہ کے فضل سے اللہ کے حکم سے اللہ اکبر اب مشرقین کے ستر تم نے بھی تو قتل کیے تھے ستر کو تم نے قید بھی تو کیا تھا کوئی بات نہیں یہ کیا ہے تل بل کلیامناس اور یہ دن ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں یہ بدلنا اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کیا ملیا نم اللہ اللہ عام تاکہ اللہ ظاہر کر دے کون واقعات ایمان والے ہیں وہ تین سو کو لے کے علیحدہ ہوا نا عبداللہ بن بین کلیئرٹی ہو گئی یہ جھوٹے دعوے ایمان کے یہ میدان سجا تو یہ ہوا نا ایک اور وہ تقدیدم کو شہادا اور اللہ نے تم میں سے کچھ کو شہادت دینے کا فیصلہ بھی تو کیا تھا تم میں سے کچھ کو اللہ شہادت کا رتبا عطا فرمائے اور کیسا رتبا شہادت کا ابھی آیت تمری ایک سو انتر میں انشاءاللہ بعد میں بات آ جائے گی کہ جن کو اللہ کی جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا اتنا بڑا رتبہ شہادت الظالمین اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اللہ تمہارے ساتھ ایمان والو ہاں یہ وقتی معاملہ ہو گیا یہ اٹ پھر چلتا رہے گا ان معاملات کا لیکن دیکھو اللہ ایمان کو ظاہر کرنے والا تھا سچے ایمان والوں کو ظاہر کرنے والا تھا تم میں سے اس کو اللہ شہادت کا مقام اور رتبہ سعادت دینے والا تھا ان زالموں کو تھوڑے ہی کو اللہ پسند کر یہ تسلی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے خدا کی قسم دین کی جد و کے دوران میں بدلتے حالات میں یہ سب سے بڑا ہتھیار مومن کا یہ سب سے بڑی موٹیویشن یہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم اور خدا کی قسم دنیا جہاں میں جہاں کئی بھی مجاہدین پر ظلم ہوا ہے سب سے بڑی تکلیف ان کو کب ہوئی جب ان سے قرآن کے نسخے چھین لیے گئے جب ان کے سامنے قرآن کی بے حرمتی کی گئی طالبان افغانستان کے کبھی آنسو نہیں نکلے لیکن جب ان کے سو سے زیادہ حفاظ بچوں کو شہید کیا گیا ماضی قریب میں تب طالبان افغانستان میں روئے یہ ہے قرآن انقلابی کتاب میں بڑی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے اللہ مجھے بھی اس کا حصہ آتا فرمائے خدا کی قسم یا, قرآن. یہ قرآن جو اٹھاتا ہے جو کھڑا کرتا ہے ایمان والے کو دیتا ہے باطل کی آنکھوں میں ڈال کر مقابلہ کرنے پر کھڑا کرتا ہے بدلتے حالات میں تسلی عطا کرتا ہے اللہ اکبر دس از دا بک آف اللہ سلحان اس قرآن کو شاید ہم مس کر رہے ہیں مسجد ویران ہوتی رمضان کے کام قرآن بند ہوتا ہے پورے کا پورا سال آر مسلم خدا ر ہم چیک کریں خدا رام چیک کریں یہ قرآن تسلی دے رہا اور سنیں تسلی بل صلی اللہ عامن اور تاکہ اللہ ایمان لانے والوں کو پاک صاف کر دیں ایمان والوں سے خطائی بھی تو ہو جاتی ہے ذرا مشکلات آئیں گی صبر کریں گے اللہ معاف کر دے گا صاف کر دے گا پاک کر دے گا اور اللہ تربیت سے گزارے گا مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کے آسان ہو گئی وہ اور مشکل ترحالات کے لیے ایمان والے تیار ہوتے چلے جائیں گے اور ہاں وہ حقل کافرین اور اللہ تاکہ کافروں کو مٹا دے ان کافروں کی فائل تیار ہے اللہ کے ہاں تم نے میرے بندوں کو شہید کیا ہے تم نے میرے ماننے والوں کو شہید کیا تم نے میرے پیاروں کو شہید کیا اللہ چھوڑ دے کیا کافروں کو وہ حقل کافرین اور اللہ کافروں کو مٹا دے یہ شہید ہوئے ہیں تو ان ظالموں کی فائل اللہ کے سامنے ہے نا اللہ خدا کی قسم یہ کیا تسلیوں کا سامان ہے جو اللہ کا کلامتا فرماتا ہے ہاں ام حسب تم انتخت خدل کیا تم نے سمجھ لیا تم یوں جنت میں چلے جاؤ گے وَلَمَّا ابھی تو اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم سے کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون واقع صبر کرنے والے ہیں یہ میدان سریں گے یہ معاملات آئیں گے اور اس سے پہلے تم موتی تمنا کرتے تھے نا تم چاہتے تھے کہ اللہ کے راہ میں تم شہید ہو جاؤ تم چاہتے تھے نا کہ تمہیں شہادت کا ردبہ ملے تمہیں سے محمد رسول لا کے سامنے آگے بڑھ بڑھ کر کہا لو فقد رایتموه وانتم تنظرون تو اب تمہارے سامنے ہے وہ جسے تم دیکھ رہے ہو اللہ اکبر مجھے آج بڑا خدا کے قسم بڑا لطف ا رہا اس مقام کو پڑھتے ہوئے اللہ یہ تاثیر مجھے بھی دے اپ کو بھی عطا فرمائے یہ بدلتے حالات ایمان والوں پر نئی بات نہیں આજ کی مغلوبیت ایمان والوں کے لیے نئی بات نہیں وہ گزر جائیں گے انشاء اللہ تعالی لیکن ایمان والے اپنے ایمان پر ہونے کا ثبوت تو پیش کریں وما محمد اللہ رسول اور محمد تو رسول ہی تو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قد خلد من قبل رسول ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے بس یہ رکو مکمل کریں گے انشاءاللہ شاء تراوی کے لیے سفید درست ہوں گی ہوا کیا میدان احد میں حضور علیہ السلام کے دندارے مبارک شہید ہوئے آپ کا چہرہ انور خون آلود ہوا آپ پر بے ہوشی کی کیفیت تاری ہوئی آپ بے ہوش ہو کر گرے بھی ہیں اور بن عمیر جو شہید ہوئے ان کی مشابت حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک غلط فہمی میں کہ یہ پھیلائی گئی ہوں کہ پھیل گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے اللہ اکبر اور بل فیل جب حضور دنیا سے گئے الرما اس زمین پر سب سے بڑی مصیبت کیا تھا جس دن اللہ کے رسول بل فیل دنیا سے چلے تو جب صاحبہ میدان میں کھڑے ہوں اور کان میں یہ بات پڑ گئی ابھی کون تحقیق کرے گا کس کو کیا پتا واٹ از رائٹ واٹ از لیکن کان میں کیا بات پڑی ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے ہمت ہار گئے ہوں گے شاید آصاب شہل ہو گئے ہوں گے بیٹھ گئے ہوں گے ایسے میں اللہ کا تبصرہ سنے وہاں محمد اللہ رسول اور محمد تو ایک رسول ہی تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بہت سے رسول گزر چکے ما على پھر اگر وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے اور جو اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھر جائے فلح اللہ شی آت وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا ہرگز وہ سید جزی اللہ شاہ کی اور اللہ ان قلیب شکر کرنے والوں کو بدلا آتا فرمائے گا اگر وہ چلے جائیں تو رسول سارے بھی علی بھی آئے تھے وہ چلے گئے تو تم کیا الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اللہ اکبر لیکن پھر بعض لوگوں نے کہا اگر اگر ایسا ہو گیا تو ہم کیا کر رہے بیٹھ کر ہم اسی کام میں اپنے آپ کو لگا دے جس کام میں محمد رسول اللہ چلے گئے اگر ایسا ہو گیا ہے تو بعض نے یہ کہا لیکن پھر پتا چلا کہ یہ تو افواہی حضور کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نے پکارا ہے صحاب کرام کو صحابہ میں بھگدڑ مچھی کو ادھر کو ادھر چن ہی آپ کے ساتھ رہ گئے اور بعض صحابہ کہتے ہیں حضور کی اوٹ میں کھڑے تھے اور حضور پکارتے اریا اباد اللہ اے اللہ کے بندو میری طرف اے اللہ کے بندو میری طرف آو اور پھر معاملہ پلٹا ہے پر حضور نے صحابہ کی جماعت کو دوبارہ کھڑا کیا جس دن حضور دنیا سے تشریف لے گئے اس دن سید عمر نے بھی کہا کہ حضور اپنے رب سے مل لے گئے اگر خبردار کسی نے کہا کہ وہ انتقال کر گئے میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا کس نے سنبھالا اس وقت امت کو حضر ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ آیت دعوت کی اس دن, دن بالفعل حضور کا انتقال ہوا ہے وشال ہوا ہے ماں محمد رسول قطخ صحابہ کہتے لگتے آج ہی تو یہ آیت نازل ہوئی ہے آج ہی تو یہ آیت نازل ہوئی ہے اللَّهِ اللَّهِ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے یہ تو طے شدہ لکھا ہوا معاملہ ہے میری دنیا نقطہ ہی منہا اور جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہوں اس میں سے دے دیں گے منها اور جو چاہے گا آخرت کا بدلہ اس میں سے دے دیں گے اور شکر کرنے والوں کو ان بدلہ عطا کریں گے کہ آخرت چاہیے اصل بات یہ وقع اور بہت سے انبیاء گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے ہاں سب بس وہ سست نہ پڑے ان مصائب کی وجہ سے جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچے وہ ڈٹے رہے وما داروفوں اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی وہ اور نہ وہ دبے واللہ اللہ الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے یہ ماضی کے اللہ والوں کا ذکر کر کے صحابہ کو بھی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور مجھے اور آپ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اللہ والے دبتے نہیں ہیں اللہ والے سس نہیں پڑتے اللہ والے کمزور نہیں پڑتے اور اللہ والوں کے سامنے جب موقع آتا ہے تو اللہ کی راہ میں وہ جنگ کے لیے بھی تیار رہتے ہیں اور اس قامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ عمر فی سبیلک اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبا تھا اے اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت عطا فرما اور ان کا قول تو فقط یہی تھا کہ انہوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب ہمیں ہمارے گنا بخش دیں ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہو گئی وہ معاف کر دیں بسبت اقدام اور ہمارے قدموں کو مضبوطی آتا فرما وم سرخو اور ہمیں کفار کے قوم کے مقابلے میں نصرت آتا فرما ف آتا ثواب دنیا و حسن آخرا تو اللہ نے انہیں انعام دنیا کا عمدہ انعام آتا فرمایا سا اللہ! اللہ, اللہ دنیا میں بھی ایمان والوں کو دیتا ہے لیکن الفاظ دیکھے حسن سوابل آخرا اور آخرت کا عمدہ بدل آتا فرمایا تو اصل بدلہ کہاں ہے آخرت میں ہے سمیہ تو مکہ میں شہید کر دی گئیں یاسر تو مکہ میں شہید کر دیے گئے رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے تو کوئی غلبہ دین کا نہیں دیکھا لیکن وہ حسن ثواب آخرت ان کو ملے گا بندہ محنت کیے چلا جائے اصل معاملہ کہاں کا آخرت کا واللہ اللہ حب المحسنین اور اللہ سبحان و تعالعمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے